بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَيْرٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ بڑی ہلاکت ہے ہر بہت زیادہ تعنا دینے والے بہت عیب لگانے والے حُمازہ عیب جوئی کرنے والے لُمازہ غیبت کرنے والے کے لئے اللَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا وہ کہ جس نے مال کو جمع کیا اور اسے گن गिन कर रखा يحسب ان ماله اخلدا وہ گمان کرتا ہے کہ شاید اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا كلا نہیں لا يمذنا في الحطامه وہ ضرور ڈالا جائے گا حطامه میں وما ادراك ما الحطامه اور تجھے کیا کس چیز نے معلوم کروایا کہ حطامه کیا ہے نار اللہ الموقدا وہ اللہ کی بھڑکائی گئی آگ ہے اللَّتِ تطالع عَلَى الْأَفْئِدَىٰ جو دلوں پر جھانکتی ہے اِنَّهَا عَلَيْهِمْ نُعْصَدَىٰ یقیناً وہ ان پر بند کی ہوئی ہے تھی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں